سورہ ان نام آیت اٹھائیس کے فکرے و اوہا رب کا ماخوز ہے یہ بھی محض علامت ہے نہ کہ موضوع بحث کا عنوان زمانہ نزول متعدد اندرونی شہادتوں سے اس کے زمانہ نزول پر روشنی پڑتی ہے مثلاً آیت اکتالیس کے فقرے وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِمْ بَعْدِ مَا وُلِمُوا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حجرتِ حبشہ واقع ہو چکی تھی آیت ایک من کفر باللہی مِمْ بَعْدِ ایمانِهِ الْآیَاهِ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ ہو رہا تھا اور یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے آیات 112 سے 114 تک یعنی وہ ورب ال مثلا قرتن سے ان کن تم ای کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی بےست کے بعد مکے میں جو زبردست قہت رونما ہوا تھا وہ اس سورت کے نزول کے وقت ختم ہو چکا تھا اس سورت میں آیت 115 ایسی ہے جس کا حوالہ سورہ انعام آیت 119 میں دیا گیا ہے اور دوسری آیت یعنی 118 ایسی ہے جس میں سورہ انام کی آیت 146 کا حوالہ دیا گیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں سورتوں کا نزول قریب الاحد ہے ان شہادتوں سے پتا چلتا ہے کہ اس سورت کا زمانہ نزول بھی مکے کا آخری دور ہی ہے اور اسی کی تائید صورت کے عام اندازے بیان سے بھی ہوتی ہے موضوع اور مرکزی مضمون شرک کا ابتال توحید کا اثبات دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیح اور فہمائش اور حق کی مخالفت اور مزاحمت پر زجر و توبیق مباحث سورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے یک لخت ایک تمبی جملے سے ہوتا ہے کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ خدا کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو اس بات کو وہ بالکل تکیہ کلام کی طرح اس لیے دہراتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سب سے زیادہ سریح ثبوت تھا اس پر فرمایا کہ بے خدا کا عذاب تو تمہارے سر پر تلا کھڑا ہے اب اس کے ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ بلکہ جو ذرا سی مہلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر بات سمجھنے کی کوشش کرو اس کے بعد فورن ہی تفہیم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے اور ہسپ زیل مضامین بار بار یک کے بعد دیگرے سامنے آنے شروع ہوتے ہیں ایک دل لگتے دلائل اور آفاق و انفس کے آثار کی کھلی کھلی شہادتوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے دو منکرین کے اعتراضات شکوک حجتوں اور ہیلوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا جاتا ہے تین باطل پر اسرار اور حق کے مقابلے میں استقبار کے برے نتائج سے ڈرایا جاتا ہے چار ان اخلاقی اور عملی تغیرات کو مجمل مگر دلنشین انداز سے بیان کیا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین انسانی زندگی میں لانا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں مشرقین کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کو رب ماننا جس کا انہیں دعویٰ تھا محض خالی خولی مان لینا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے کچھ تقاضے بھی رکھتا ہے جو عقائد اخلاق اور عملی زندگی میں نمودار ہونے چاہیے اور پانچ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کفار کی مزاحمتوں اور جفاکاریوں کے مقابلے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے بسم مل الرحمن موہی اچ امر فلچستان چلو شی کور نحل مکی سور نہل مکی اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے آ گیا اللہ کا فیصلہ اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یعنی اس کے ظہور اور نفاذ کا وقت قریب آ لگا ہے غالباً اس فیصلے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی مکے سے ہجرت ہے جس کا حکم تھوڑی مدت بعد ہی دے دیا گیا قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی جن لوگوں کے درمیان مبعوس ہوتا ہے وہ جب انکار کی آخری حد پر پہنچ جاتے ہیں تو نبی کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے اور یہی حکم ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے اس کے بعد یا تو اس قوم پر تباہ کن عذاب آ جاتا ہے یا پھر نبی اور اس کے متبعین کے ہاتھوں ان کی جڑ کاٹ کر رکھتی جاتی ہے بالروح من, امره علی من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 اس ہدایت کے ساتھ کے لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے لہٰذا تم مجھی سے ڈرو روح سے مراد ہے روحے نبوت اور وہی جس سے جی بھر کر نبی کام اور کلام کرتا ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں خلق الانسان من فإذا هو مبين اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریہ وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں ایک یہ کہ اللہ نے نطفے کی حقیر سی بوند سے وہ انسان پیدا کیا جو بحث اور استدلال کی قابلیت رکھتا ہے اور اپنے مدعا کے لیے حجتیں پیش کرتا ہے دوسرے یہ کہ جس انسان کو خدا نے نطفے جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے اس کی خدی کا تغیان تو دیکھو کہ وہ خود خدا ہی کے مقابلے میں جھگڑنے پر اتر آیا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب کہ صبحو تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَأُوفُ الرَّحِيمُ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے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 وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے یعنی بکثرت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں اور انسان کو خبر تک نہیں ہے کہ کہاں کہاں کتنے خدام اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کیا خدمت انجام دے رہے ہیں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 وہی ولتبتغوا ولتبتغوا ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ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 عتنی ہوں یا تد اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں افم یا خلو کو کم یا افلا پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں وَإن ان لغفور کیا تم ہوش میں نہیں آتے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے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 نیو بسو مردہ ہے نہ کہ زندہ اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ وفات یافتہ انسان ہیں کیونکہ فرشتے تو زندہ ہیں مردہ نہیں ہیں اور لکڑی یا پتھر کی مورتیوں کے معاملے میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا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 مستقری اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی اور ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں کم کالوں اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں عرب میں جب نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا تو باہر کے لوگ مکے والوں سے آپ کے اور قرآن کے بارے میں سوال کرتے تھے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 اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں قبل فل فخر والخر والم و اچہ ملا دم ہائی سول یش ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ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 می ملکی متی کو این شوق فيهم قال کو اوتوا العلم ان انل اليوم والسوء على فری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 الملوالمی سلم مل مل ان علی م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 فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ وہی تم کو ہمیشہ رہنا ہے پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانا ہے متکبروں کے لئے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 نہ تو آدنی تجری ہل اللہ فی ہدا لکھ مت پی دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں این ان کی خواہش کے مطابق ہوگا یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان متقوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر جاؤ جنت میں اپنے امال کے بدلے هل ينظرون إلا أن تأتيهم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 مِن اشکوش الاد ن مین وَلَا میشن وَلَا ان مِن دُونِهِ مِن ش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 اور تاغت کی بندگی سے بچو اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ذلالت مسلط ہو گئی پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے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 تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر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 یعنی ان لوگوں سے پوچھو جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام انسان ہی ہوتے تھے یا کچھ اور بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضی کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی کہ آپ اپنے قول اور عمل سے اس کی تعلیمات اور اس کے احکام کی تشریح اور توضیح کرتے رہیں اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی سنت قرآن کی مستند سرکاری تشریح ہے اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُ السَّيِّئَاتِ اَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُونَ پھر کیا وہ لوگ جو دعوتِ پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالے چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے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 کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے سب کے سب اس طرح اظہار عز کر رہے ہیں یعنی تمام جسمانی اشیاء کے سائے اس بات کی علامت ہیں کہ پہاڑ ہوں یا درخت جانور ہوں یا انسان سب کے سب ایک ہماگیر قانون کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں سب کی پیشانی پر بندگی کا داغ لگا ہوا ہے الوہیت میں کسی کا کوئی ادنا حصہ بھی نہیں ہے سایہ پڑنا ایک چیز کے مادی ہونے کی علامت ہے اور مادی ہونا بندہ اور مخلوق ہونے کا کھلا ثبوت وهم لا زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ سب اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے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 وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقوی کرو گے دوسرے الفاظ میں اس کی اطاعت پر اس پورے کارخانہِ ہستی کا نظام قائم ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو تم کشف مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریے میں شریق کرنے لگتا ہے۔ یكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے اچھا مزے کرلو لو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ویجعلون لما لا يعلمون نصيبا من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 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمَّ مَا يَشْتَهُونَ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں مشرقین عرب کے معبودوں میں دیوتا کم تھے دیویاں زیادہ تھیں اور ان دیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں اسی طرح فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے سبحان اللہ اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں یعنی بیٹے بال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 یعنی اپنے لیے جس بیٹی کو یہ لوگ اس قدر ننگ اور آر سمجھتے ہیں اسی کو خدا کے لیے بلا تعمل تجویز کر دیتے ہیں للذین لا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 انزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد موتها ان ہیں انفیلا لکھل آل قومی تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے یعنی یہ منظر ہر سال تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے کہ زمین بالکل چٹیل میدان پڑی ہوئی ہے زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں نہ گھاس پھونس ہے نہ بیل بوٹے نہ پھول پتی اور نہ کسی قسم کے حشرات العرض اتنے میں بارش کا موسم آ گیا اور ایک دو چھیٹے پڑتے ہی اسی زمین سے زندگی کے چشمے ابلنے شروع ہو گئے زمین کی تہوں میں دبی ہوئی بے شمار جڑیں یکا یک جی اٹھی اور ہر ایک کے اندر سے وہی نباتات پھر برامد ہو گئی جو پچھلی برسات میں پیدا ہونے کے بعد مر چکی تھی بے شمار حشرات العرض جن کا نام و نشان تک گرمی کے زمانے میں باقی نہ رہا تھا یکا یک यक پھر اسی شان سے نمودار ہو گئے جیسے پچھلی برسات میں دیکھے گئے تھے یہ سب کچھ اپنی زندگی میں بار بار تم دیکھتے رہتے ہو اور پھر بھی تمہیں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا ملا نی کمفی بین لبن خال لین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 إن لقوم اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں ایک ضمنی اشارہ شراب کی حرمت کی طرف بھی ہے کہ وہ پاک رزق نہیں ہے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَ النَّحْ لِأَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِن مَا يَعْرِشُونَ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں وہی کے لغوی معنی ہیں خفیہ اور لطیف اشارے کے جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا اور کوئی محسوس نہ کر سکے اسی مناسبت سے یہ لفظ علقا یعنی دل میں بات ڈال دینے اور الہام یعنی مخفی تعلیم اور تلقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تم کلاتی فسل یخر شرابم مختلف الو نوفی شف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 ولاح فبل باب کم بابل فیز فل پبل مَا مل کچھ منو فہم سی سی الله لو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 کچھ لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب نکال لیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے رزق میں فضیلت عطا کی ہو انہیں اپنا رزق اپنے نوکروں اور غلاموں کی طرف ضرور لوٹا دینا چاہیے اگر نہ لوٹائیں گے تو اللہ تعالی کی نعمت کے منکر قرار پائیں گے حالانکہ اوپر سے تمام تقریر شرک کے ابتال اور توحید کے اسبات میں ہوتی چلی آ رہی ہے اور آگے بھی مسلسل یہی مضمون چل رہا ہے سیاق و سباق کی نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں استدلال یہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے مال میں اپنے غلاموں اور نوکروں کو جب برابر کا درجہ نہیں دیتے تو آخر کس طرح یہ بات صحیح سمجھتے ہو کہ جو احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں ان کے شکریے میں اللہ کے ساتھ اس کے بے اختیار غلاموں کو بھی شریک کر لو اور اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھو کہ اختیارات اور حقوق میں اللہ کے یہ غلام بھی اس کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہیں اللہ ہو جل کم ازوج اجالل کم مزوجیکجال کم مین ازو جنی نفد از قم مین پئی بت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 پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں یعنی یہ بے بنیاد اور بے حقیقت عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی قسمتیں بنانا اور بگاڑنا ان کی مرادیں بر لانا اور دعائیں سننا انہیں اولاد دینا ان کو روزگار دلوانا ان کے مقدمے جتوانا اور انہیں بیماریوں سے بچانا کچھ دیویوں اور دیوتاؤں اور جنوں اور اگلے پچھلے بزرگوں کے اختیار میں ہے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 بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یعنی اللہ کو دنیوی بادشاہوں اور راجوں اور مہاراجوں پر قیاس نہ کرو کہ جس طرح کوئی ان کے مساحبوں اور مقرب بارگاہ ملازموں کے بغیر ان تک اپنی عرض معروض نہیں پہنچا سکتا اسی طرح اللہ کے متعلق بھی تم یہ گمان کرنے لگو کہ وہ اپنے قصر شاہی میں ملائکہ اور اولیا اور دوسرے مقربین کے درمیان گھرا بیٹھا ہے اور کسی کا کوئی کام ان واسطوں کے بغیر اس کے ہاتھ سے نہیں بن سکتا بربل مثلاً لو کلوال رسپن ومن رزقناه کو رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا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 وَبَرَأَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ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 تصیفون کم یو مقامتی کم امین اشوافی ہاری أَثَاثًا, اثاثا وَمَتَاعًا متن علاقی اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائز سکون بنایا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 ما عليك البلاء اب اگر یہ لوگ منہ مو موڑتے ہیں تو اے نبی تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے یاعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون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 انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں صفائی پیش کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے جرائم ایسی صریح۔ ناقابل انکار اور نا قابل تعویل شہادتوں سے ثابت کر دیے جائیں گے کہ ان کے لیے صفائی پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے گی وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ فَلَا يُخفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ <يُنظرُون> ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے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 فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو یعنی ہم نے کبھی تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم خدا کو چھوڑ کر ہمیں پکارا کرو نہ ہم تمہاری اس حرکت پر راضی تھے بلکہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہمیں پکار رہے ہو اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترہ پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 جب کا شہید نال الازل شعیوں ہدوں رحمتوں اے نبی انہیں اس دن سے خبردار کر دو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 ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سرے تسلیم خم کر دیا ہے کملا اللہ کم ت اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ واوفو بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا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 ونتی نزل بَيْنَكُمْ پوتین تَكُونَ ای من کترون من کل بینک کو مو ک لكم يوم ما كنتم فيه تختلفون تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے اپنی ہی محنت سے سوت کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکرو فریب کا ہتھیار بناتے ہو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 کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ حق دکھا دیتا ہے اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی لو ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها و تذوقو و تذوقو السوء بما صددتم عن سبیل اللہ و عذاب عظیم اور اے مسلمانو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 محض تمہاری بد اخلاقی دیکھ کر اس دین سے برگشتہ ہو جائے اور اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جائے کہ اس گروہ کے جن لوگوں سے اس کو سابقہ پیش آیا ہو ان کے اخلاق اور معاملات میں اس نے کفار سے کچھ بھی مختلف نہ پایا ہو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 فَإذا قرأت القرآن من الشيطان الرجيم پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو اس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ زبان سے اعوذ باللہ من پان الرجیم کہا جائے بلکہ اس کے ساتھ فل واقع دلی جذبے کے ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ قرآن پڑھتے وقت وہ شیطان کے گمراہ کن وسوسوں سے اس کو محفوظ رکھے کیونکہ جس نے یہاں سے ہدایت نہ پائی وہ پھر کہیں ہدایت نہ پا سکے گا اور جو اس کتاب سے گمراہی اخذ کر بیٹھا اسے پھر دنیا کی کوئی چیز گمراہیوں کے چکر سے نہ نکال سکے گی اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ان وَإِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً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 اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے نا واقف ہیں البل حق کی لیو سب بھی چلین امنو لیو سب چلین امنو ہوں مسلم ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے روح القدس کا لفظی ترجمہ ہے پاک روح یا پاکیزگی کی روح اور اصطلاحن یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا ہے یہاں وہی لانے والے فرشتے کا نام لینے کے بجائے اس کا لقب استعمال کرنے سے مقصود سامعین کو اس حقیقت پر متنبع کرنا ہے کہ اس کلام کو ایک ایسی روح لے کر آ رہی ہے جو بشری کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے اور بالکل امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتی ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے والد نالم ان بش لسن الخدون الہ جمیوں لسن الار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 جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑا کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے بل منی من اخری ہو کلب مل مل من اخری ہو کلب م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 مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں ہے جن پر اس وقت سخت مظالم توڑے جا رہے تھے اور ناقابل برداشت اذیتیں دے دے کر کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دو اور دل تمہارا عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو ماف کر دیا جائے گا لیکن اگر دل سے تم نے کفر قبول کر لیا تو دنیا میں چاہے جان بچا لو خدا کے عذاب سے نہ بچ سکو گے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 یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں لا جرم أنهم في ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہے یہ ارشاد ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے ایمان کی راہ کٹھن پا کر اس سے توبہ کر لی تھی اور پھر اپنی کافر اور مشرق قوم میں جا ملے تھے رب لان فم جب رو ان روبک ماندی ح وفور بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رِزْقُهَا رَغَدًا نیتمتی كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ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 مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جب وہ ظالم ہو چکے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کا قول ہے کہ یہاں خود مکے کو نام لیے بغیر مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس تفسیر کی روح سے خوف اور بھوک کی جس مصیبت کے چھا جانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد وہ قہت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے بعد ایک مدت تک اہل مکہ پر مسلط رہا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُمْ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 تف کبھی بہلولی تفت اندی نفت علم لا بل <يُفْلِحُونَ> اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام یہ آیت صاف تصریح کرتی ہے کہ خدا کے سوا تحلیل اور تحریم کا حق کسی کو بھی نہیں دوسرا جو شخص بھی جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنے کی ضرورت کرے گا وہ اپنی حد سے تجاوز کرے گا اللہ یہ کہ وہ قانون الہی کو سند مان کر اس کے فرامین سے استمباد کرتے ہوئے یہ کہے کہ فلاں چیز یا فلاں فیل جائز ہے اور فلاں ناجائز خود مختارانہ تحلیل اور تحریم کو اللہ پر جھوٹ اور افطرا اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص اس طرح کے احکام لگاتا ہے اس کا یہ فیل دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا یا وہ اس بات پر دعویٰ کرتا ہے کہ جسے وہ کتاب الہی کی سند سے بے نیاز ہو کر جائز یا ناجائز کہہ رہا ہے اسے خدا نے جائز یا ناجائز ٹھہرایا ہے یا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے تحلیل اور تحریم کے اختیارات سے دست بردار ہو کر انسان کو خود اپنی مرضی کا قانون بنا لینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے ان میں سے جو دعویٰ بھی وہ کرے گا وہ محالہ جھوٹ اور اللہ پر افترا ہے تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے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 تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا اللہ کا متی فرمان اور یکسو وہ کبھی مشرق نہ تھا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 ہوں فل من فال دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا تم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 قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن پر وہ اختلاف کرتے رہے ہیں ادو الاسبل حکمت الحسن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 لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے وصبر وما صبرك اللہ ولا تحزن عليهم ولا اے نبی صبر سے کام کیے جاؤ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 اور احسان پر عمل کرتے ہیں